کوئی اس میں مسئلہ پیش نہ آئے سورت البقرہ آیت ایک سو بائیس سے ہم نے سبق انشاءاللہ شروع کرنا ہے ایک سو بائیس نمبر آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمته عليكم واني فضلتكم واني فضلتكم على العالمين وَتَقْوَى يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَخْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا لَّا تَجْزِي نَخْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا فَوَاخِشَةٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ یہاں سے اللہ رب العزت یا بنی اسرائیل سے پھر اللہ رب العزت انہیں نعمتوں کا اعادہ فرماتے ہیں بطور خلاصہ یہ تذکیر ہے قسم کی اللہ رب العزت نے پہلے ان نعمتوں کا اجماع بیان فرمایا جو کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر کی تھی اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ان نعمتوں کی تفصیل بیان کر فرمائی کہ تم لا میں نے آپ کے ساتھ یہ یہ احسانات کیے ہیں اور اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر یہ یہ نعمتیں تھیں اس کے بعد اللہ چل شاہ نے ان کی جو قباعت باہتیں تھیں ان کا ذکر فرمایا تطیمے کے طور پر اور تذکیر کے طور پر اللہ رب العزت پھر ان بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں کا یاد دہانی فرماتے ہیں اجمالی طور پر تاکہ تفصیل کے بعد پھر یہ بات بھول نہ جائے اللہ رب العزت آخر میں پھر جا کے ان نعمتوں کا پھر تسکیر فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کا کیا کرنا ہے تسکیر کرنا ہے اور اس دن سے ڈرانا ہے جس دن میں کوئی نص کسی نص کا کام نہیں آئے گا کوئی شخص کسی شخص کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا اور جو شفاعت بھی کسی نے کسی کی کرنی ہے وہ بھی اللہ کی اذن سے ہونی ہے جب تک اللہ کسی کو اجازت نہیں دیتے تو شفاعت کا بھی کوئی نہیں بن سکتا مطلب یہ ہے کہ وہ دن ہے جس دن میں صرف اور صرف انسان کے نیک اعمال کام آتے ہیں اور اس کا اپنا امنامے پہ کیا ہے فیصلہ کوئی انسان دوسرے انسان کے لیے کوئی کارآمد ثابت نہیں ہو سکتا تو اللہ فرماتے اس دل سے تم ڈرو اور نہ کوئی شفاعت وہاں فائدہ دے گی تمہیں جب تک کہ تم اپنے آپ کو ٹیک نہیں کرتے ہو کیونکہ غلط آدمی کی تو شفاعت بھی کسی نے نہیں کرنی اللہ رب العزت ان نعمتوں کا تذکیر پھر فرماتے ہیں اور ان کو پھر آگاہ کرتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا بنی اس, اس لفظ کا وہ گزر چکاتا ہے کہ اسرائیل کس کو کہتے ہیں اسرائیل دو لفظ یہ بمان عبد اللہ ہے اسرا اور ایل تو یہ دو لفظ سے بنا ہے جیسے عابد اور اللہ ہے عبداللہ بن گیا اسرا بانا ہے کیا ہے عبد ہے عید بمانا لفظ اللہ ہے تو اللہ کے معنیٰ میں ہے اے اللہ کے بیٹوں یعنی یہ اسرائیل جو ہے یہ لقب تھا حضرت یعقوب علیہ صلاۃ والسلام کا اور حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ صلاۃ السلام کے اور حضرت اسحاق علیہ السلام یہ بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ اللاۃ السلام کے ابراہیم علیہ اللہ کو اللہ نے دو بیٹوں سے نوازا تھا ایک ہے اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلاۃ السلام ہے جس کو ذبیح اللہ بھی کہا جاتا ہے تو یہ جو نبوت کا سلسلہ تھا اللہ رب العزت نے یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے سلسلہ نبوت کا چلایا چلایا چلایا, چلایا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا جب وہ دور آیا تو اللہ رب العزت نے اس نبوت کا صلاح اس بے سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساق علیہ السلام کے بیٹے سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بیٹا تھا ابراہیم علیہ السلام کا اس کو یہ سلسلہ دے دیا اور وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بچت سے کیونکہ اسماعیل علیہ السلط سلام یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور اس کے اندر اللہ نے یہ آخری جو نبوت کا سلسلہ ہے یہ آخری جو نبوت کی کیا ہے بات ہے یہ منصب ہے اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اس کی اولاد میں اللہ اس, اس کو کیا کر رہے ہیں منتقل کر رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے بنی اسرائیل نے اس کا راج نہیں رکھا اس کی قدرداری نہیں کی وہ بے قدری کرتے رہے اور ہر موڑ پہ کی مخالفت کرتے رہے تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے بڑا تمہیں سمجھایا لیکن جب ایک چیز کے انسان ناقدری کر لیتا ہے اس کی شکر گزاری نہیں کرتا اس نعمت کی زوال آ جاتی ہے اللہ رب الزت اس نعمت کو چین لیتا ہے تو اللہ نے یہ نبوت کا سلسلہ ان سے منقطع کر دیا چین لیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں منتقل کر دیا اس چیز کو تو اس کا اللہ رب العزت یہاں ذکر فرماتے ہیں کہ اے بن اسرائیل آپ یاد کرے میری نعمتیں وہ نعمتیں انعام تو جو میں نے آپ کے اوپر انعام کی تھی وہ کیا تھی کہ اللہ نے زمین کی خلافت اس کو ان کو دے دی دشمن سے خراون سے نجات دلا دی باہر سے اللہ نے ان کو نجات دلا دی وہ عذاب بڑا عذاب یہ تھا کہ بچوں کو مار دیتا خدمت کے لیے چھوڑ دیتا اور دوسری بات یہ کہ انی فوجل تمہل اس وقت کے لوگوں پر تمہیں میں نے فضیلت دے رکھی دی اللّہ عالمین سے مراد یہ ہے کہ اس وقت کے اس زبانے کے لوگوں پر ورنہ تو بعد میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسبہ ابھی ان سے بکر ہے صحابہ کا رتبہ ان سے بڑکر ہے تو یہ اس وقت کے حساب سے اللہ نے جو موجود لوگ تھے اس وقت اس پر اللہ نے اس قول کی یہ نعمتیں میں نے آپ کے اوپر فرمائی ان کو تو یاد کریں اس کا تو راج رکھے پھر اللہ فرماتے ہیں آپ ڈرو اس دن سے لاتجی نسن سن جو کوئی بدلہ نہیں دے سکتا ایک دوسرے نفس کے بارے میں شی انارا کا یعنی آرامد نہیں ہو سکتا قرآن کسی کا کام نہیں آئے گا اس دن کیا نا یہ ان یہ نہ کہتا ہے اس میں مانا عموم کا ہوتا ہے زارا بر بھی کسی چیز میں بھی کوئی دوسرے انسان کا کام نہیں آ سکتا کسی موڑ میں بھی کسی کام کے لحاظ سے بھی ایک انسان دوسرے انسان کا کام نہیں آتا دنیا میں تو ہم کرتے ہیں ایک دوسرے کی مدد اور حد تل امکان ہم کسی نہ کسی مد میں کسی کی مدد کر لیتے ہیں جب ہم تو لیکن یہ چیز روز قیمت میں نہیں رہے گی ولا اقبلومنہا عدل اس سے قبول نہیں کیا گی کوئی کسی کے سفارش عدل سے مراد یہ ہے کہ فدیہ کسی کا فدیہ کسی کی پیسے دینے رشوت دینے آجی یہ قبول نہیں ہوگی دنیا میں کوئی انسان جرم کر لیتا ہے اس کا فدیہ ہے فدیہ ادا کر کے جرم سے انسان کی جان چھوٹ جاتی ہے اور اسی طرح ولاد انفاٹ کسی کے صفحات کسی کے سفارش وہاں فائدہ نہیں دیتی دنیا میں کوئی انسان کوئی کام کروانا ہو تو کسی سے سفارش ڈلوا دیتا لیکن قیامت میں یہ صفاعت بھی ہے یہ بھی اللہ کے اختیار سے ہوگا اللہ کے عزن سے ہوگا انسان کو خود اختیار نہیں ہے جب اللہ اجازت دیں گے پھر شفاعت ہم کر سکیں گے کسی نہ کسی مد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سر سجود پڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ پھر اس کو اجازت دیں گے اٹھاؤ سر جو تم نے مانگنا ہے تو اپنے امت کے لیے شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے کیونکہ رحمت للعالمین علمین ہے اس وقت بھی اپنی امت کی ان کو فکر پڑی ہوگی سبحان اللہ تو دنیا میں سفارشیں چلتی رہتی ہیں کسی تعلق کے بنا پر کسی رشتہ داری کے بنا پر کسی دوستی کے بنا پر لیکن روز قیامت میں یہ چیزیں نہیں چلیں گی وہ اللہ نہ ان کی مدد کی جائے گی یعنی ان کی مدد ان کو کوئی مدد نہیں کر سکے گا کوئی مدد کسی کے نہیں پہنچے گی تو لہٰذا اس دن سے تم ڈرو بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت یہاں پہ تذکیر فرما رہے کہ بعض آ جاؤ بعض آ جاؤ یہ اپنی حرکتیں چھوڑ دے اللہ رب العزت یہاں سے یہاں سے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلط پر کچھ امتحانات کیے اور کچھ کلمات سے تو ان امتحانات کو ابراہیم علیہ السلام نے مکمل کر لیے اور پاس کر دیے ان کلمات کو ابراہیم علیہ السلام نے مکمل کر لیے کوئی کہ یہ کیا امتحانات تھے وہ اجب تعلی ابراہیم کوئی مرد اس سے یہ لیتے ہیں کہ یہ امتحانات سے مرانا امتحانات تھے کوئی کہتے ہیں کہ ایسے مراد وہ فطرت کی چیزیں ہیں جو کہ تقریباً پانچ چیزیں فطرت کی کیا ہے وہ معروف ہے ابراہیم علیہ صلاحت وسلم کے تو ان، وہ مراد اس میں سے کوئی کہتا ہے کہ وہ دس چیزیں فطرت کی نہ سلن کٹوانا نہ خون کا کٹروانا ٹھیک ہے نا جی باقی جو جسم کی صفائی ہے زیر بغل ناف اور زیر ناف جو کہ بال ہے ان کا صاف کرنا مزمزہ کرنا استشاق کرنا وضو کے وقت یہ فطرت کی چیزیں اللہ حب العزت نے اس پہ وہ امتحان کی طور پہ یہ چیزیں کر دی لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پورا کر لی اس پہ عمل کرتے رہے اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنن ہے فطرت کی چیزیں ہیں سب انسانوں کے لیے ہر مسلمان کے لیے یہ چیزیں یہ اللہ نے کیا کر دی وہ مخر کر دی ابراہیم علیہ السلام پر جب امتحان کیا اللہ نے ہاں جی ابراہیم پروردگا باتوں سے آگایا کہ اس پر عمل کرتے یہ نہیں کر سکتے نہیں کرتے اس کا شوق ہی نہیں ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں اس نے پوری کر دی اور اس پر عمل کرتے رہیں الحیم علیہ السلط و السلام بات پھر اللہ نے فرمایا اس کے بعد جب امتحان پاس لیا تو اللہ نے اس کو ایک منصب سے نوازنا ہے کیونکہ دنیا کا بھی معمول ہے جہاں انسان کوئی جاب تلاش کرتا ہے کہاں جاتا ہے جاب کرنے کے لیے وہ تھوڑا سا ایک ہالکا کا امتحان لے لیتے ہیں اور اس کا علمیت اس کی جو تجربہ ہے قابلیت ہے اس کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے کام کا بندہ ہے بھی یا نہیں ہے تو علیہ صلاح السلام نے وہ سارے امتحانات پوری کر لی اور اس پر پورا اتارا اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ آپ کو ہم نے ایک منصب دینا ہے منصب یہ ہے کہ تم کو ہم نے امام بنانا ہے امام سے مراد یہ ہے یعنی لوگوں کے لیے پیشوا ہم ایک منصب دیں گے کہ سارے لوگوں کے لیے تم ایک خدوہ اور پیشوا بنو گے یہ جو امام اللہ نے فرمایا کہ بے میں تمہیں بناتا ہوں لوگوں کے لیے پیشوا امام تم لوگوں کو میرے راستے کی طرف بلایا کرو اور ان کو دعوت دیا کرو ابراہیم علیہ السلام نے خواہش کی قالآ و من ضروری ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اولاد میں سے بھی اسی طرح پیشوا بنا دو یعنی میری زندگی تو حد تک ہوگی بعض اللہ یہ جو پیشوائی کا کیا ہے سلسلہ ہے یہ میری اولاد میں بھی رکھے لیکن اللہ نے کہا کہ ٹھیک آپ کے اولاد میں رکھوں گا لیکن ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ آپ کے اولاد میں سے جو سالے ہوں گے ظالم نہیں ہوں گے تو وہ تو امام بن سکیں گے پیشوا بن سکیں گے جو ظالم لوگ ہوں گے ان میں سے جو نافرمان ہوں گے یہ میرا آہد ان تک نہیں پہنچ سکے گا مطلب یہ کہ یہ منصب میں ان کو نہیں دوں گا اور اس منصب سے وہ کیا ہوں گے محروم ہوں گے قلع منظوریت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری اولاد میں سے بھی آپ کیا بنا دیں یعنی آپ بنانا چاہتے ہیں کس کو پیشوائی یا یہ صرف پیشوائی کا جو منصب ہے یہ میرے ساتھ خاص ہے اللہ نے فرمایا میرا یہ اہت ظالموں کو شامل نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ اس پیشوائی کے منصب میں ظالم نہیں آ سکتا اور یہ ظالم کو نہیں مل سکتا جو ظالم ہوں گے آپ کی میں سے وہ پیشوائی کے منصب پہ فائز نہیں ہوں گے جو لوگ صالح ہوں گے نیک ہوں گے تو ان کو یہ پیشوائی کا منصب ہم دے دیں گے تو یہی وجہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو پیشوائی ہے یہ چلتے رہی چلتے رہی یہاں تک کہ چیز اس کے اولاد میں منتقل ہو گئی اولاد میں حضرت اساق علیہ السلط و ہے اللہ نے حضرت اساق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعق علیہ السلام جو کہ بنی اسرائیل سے کیا ہے وہ بڑے ہیں تو اس کے اندر بنی اسرائیل جو اس کی بنی اسرائیل اس اولاد میں سے ہیں اللہ نے یہ نبوت کا سلسلہ انبیاء کا آنے کا وہی کا آنے کا یہ سارا کا سارا اسحاق علیہ السلاۃ والسلام کی ضروریت میں اس کے اولاد میں یہ دے دی اور یہ چلتی رہی چلتی رہی یہاں تک کہ انہوں نے جب نافرمانیاں شروع کی اور ان کے اندر قباہتیں آنی شروع ہو گئی یہاں یہ سمجھ لی وہ جب ظالم بن گئے اللہ رب العزت نے یہ پیشوائی کا یہ امامت کا منصب ان سے چھین لی اور سے لے لی, لی ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کو جو کہ حضرت اسماعیل علیہ وصلۃ ہے اس کے اولاد میں اللہ نے اس کو منتقل کر دیا اس, اس میں کیا کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم النبیین ہے اللہ نے اس منصب کو اس کو دے دی اسی وجہ سے تو یہود بر اسرائیل رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرتے تھے حسد کرتے تھے اس کے ساتھ اور مخالفت کرتے تھے وہ کہتے یہ سلسلہ تو ہمارے اندر یہ چلا آ رہا تھا یہ یہاں سے وہاں کیوں منتقل ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نبی بنا دیا گیا یہ ان کو تکلیف تھی اور حسد کی وجہ سے اس کی مخالفت یہ کیا کرتے تھے تو یہ اللہ رب العزت کے ایک شان ہے جو انسان اللہ کی نعمتوں کے ناشکری کرے گا تو اللہ رب العزت اس نعمت کو اس سے چین لیتا ہے ایسا چین لیتا ہے کہ اس کی اولاد میں بھی وہ چیز نہیں رہتی وہ سارے کے سارے کھنگال ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا جی اسی لیے کہ انہوں نے کیا کی ہوتی ہے اس کی ناقدری کی ہوتی ہے تو ناقدری کا جو ہے نا جو انجام ہے اس کا جو رزلٹ ہے وہ بہت برا ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس چیز سے محفوظ رکھے اس کے بعد اللہ رب العزت نے وعی جان البی تمسابت بننا سمن و تخیب و مقامی ابراہیم و مسل واحدنا الا ابراہیم و اسماعیل الفطر بعت یہاں سے اللہ شاہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں وہ واقع یہ ہے کہ بیت اللہ شریف اللہ نے جیسے نبوت کا منصب چینج کر دیا بنی اسرائیل کی کرتوت کی وجہ سے ان کی قباحتوں کی وجہ سے ان کی ناشکری کی وجہ سے اساق علیہ السلام کی اولاد سے لے کر حلت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نے اس کو منتقل کر دی اس چیز کو اس کے بعد اللہ رب العزت آہستہ آہستہ جو قبلہ ہے مسلمین کا وہ بیت المقدس ہے اس کو بھی آہستہ چینج کرنا چاہتے ہیں اور اس کی طرف اللہ رب العزت آتے ہیں اور اس کے لیے راستہ ہموار ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بیت اللہ شریف جب آدم علیہ السلاۃ السلام نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور بنایا تھا وہ گر گیا تھا بنیادیں تھیں اس کی لیکن دیواریں وغیرہ ساری گر گئی کیونکہ بیت اللہ شریف یہ بڑے نشیب میں ہیں بارشوں میں سیلاب وغیرہ چاروں طرف سے آ کے اس کو بار بار یہ خراب ہوتا تھا اور بناتے تھے ابراہیم علیہ اللہ کو اللہ نے وہی کی حکم دیا کہ جا کے انہی بنیادوں کو واپس تازہ کرے انہی بنیادوں پر بیت اللہ شریف کو میرے گھر کو بنا دے جن بنیادوں کے اوپر آدم علیہ صلاح وسلام نے اس کو بنایا تھا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیت اللہ کو سرین نو تعمیر کرے نہیں انہی بنیادوں کے اوپر کیا کرے اس کی بنیادیں اٹھائیں اور اس کو کیا کریں بنائیں تو اللہ رب العزت نے بیت اللہ شریف کو آباد کرنا تھا بعد میں اس کو قبلہ بنانا تھا مسلمانوں کے لیے تو یہاں اس چیز کا کیا ہے اشارہ ہے ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں وہاں اپنی بیوی کو لے جاتے ہیں چھوٹے بچے کو لے جاتے ہیں وہاں وہ آباد ہوتے ہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام گاہے گاہے جاتا ہے وہاں ان کے حال فرسی کے لیے بعد میں اسماعیل علیہ السلام جب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام مل کر خانہ کعبے کو بناتے ہیں بنانے کے بعد جب نبی کریم وسلم کا دور نبوت آتا ہے تو اللہ رب العزت اس قبلے کو بھی چینج کرتے ہیں تبدیل کرتے ہیں بیت المقدس سے مو پیر کر بیت اللہ شریف کی طرف وہ قبلہ بن جاتا ہے تو یہ پورا کا پورا سلسلہ ہے یہاں سے ابراہیم علیہ السلط کا وہ واقعہ کیا ہے وہ بیان ہے یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بیت اللہ شریف کو بنایا تھا اور بنا دیا تھا یہ لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنائی کہ وہ اس کی طرف وہ آتے تھے آ جاتے تھے اصاب وسیب و پہنچنا اور مصابتا فصرین ایک تفصیل اور بھی کرتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کو اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو مصابہ بنا دیا لوگوں کے لیے یعنی ذریعہ ثواب بنا دیا جو انسان بھی وہاں جاتا ہے تو ثواب کماتا ہے کیونکہ بیت اللہ شریف کا دیکھنا یہ بھی ثواب ہے اور پہلی نظر سے جو دعا مانگی جائے وہ بھی اللہ تعالی قبول کرتے دوسری بات یہ کہ اس سے ہم ثواب کرتے ہیں یہ بھی ثواب کا ذریعہ ہے وہاں ایک نماز پڑھنی ایک لاکھ نمازوں کے کیا ہے ثواب ہے یہ ثواب کا ذریعہ ہی ذریعہ ہے وہاں جب انسان جاتا ہے وہاں امال ہی امال ہے طواف کریں سائی کریں ٹھیک ہے نا جی اسی طرح وہاں نفل نماز پڑھنی تلاوت کرنی اس سب کا کئی گنا اجر زیادہ ہے ایک ایک نماز جو ایک لاکھ کا ثواب ہے تو ہر چیز ہر عمل کا ثواب کا ایک لاکھ کا ملتا ہے آپ کو مسابت لما سے یہ بھی ہے اور مصابہ اسابہ سے بھی ہے مطلب یہ ہے کہ وہ لوٹنے کی جگہ وہاں لوٹ کے لوگ جاتے ہیں بار بار ایک انسان اگر ایک دفعہ گیا تو پھر دوبارہ دل کرتا ہے کہ جاؤں تین دفعہ جائے چار دفعہ جائے جتنا بھی جائے اتنا ہی دل کرے گا بار بار جانے کا تو یہ وہ کشش ہے جو اللہ رب الزت نے اس گھر کے اندر رکھا ہوا ہے تو یہ مصابت اللہ سے امن شریف و امن کا ذریعہ اللہ نے بنا دیا یعنی یہ جگہ ہے امن کی امن کی جگہ ایسی ہے کہ آپ وہاں کچھ بھی نہیں کر سکتے ساری چیزیں وہاں حرام ہو جاتی ہیں جو کہ پہلے کیا آپ کے لیے جائز تھی خاص طور پہ حالت حرام ہیں اور خاص وہاں کے جو پودے ہیں گاس وغیرہ ہے اس کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے اس کے جو پرندے وغیرہ ہیں ان کو بھی آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے وہاں امن ہی امن ہے فرماتے ہیں ود تخوامی ابراہیم صلی اللہ نے حکم دیا یعنی مسلمانوں تم مقام ابراہیم کو مسلح بنا دے اللہ سے مراد یہ ہے کہ یہ جگہ نماز کی بنا دے اور وہاں طواف پورا کرنے کے بعد دو رکعت نفرت اور شکرانہ ادا کیا کرے یہ اللہ نے مقام ابراہیم کو ایک مقام دے دیا اس کی منزلت دے دی مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جہاں وہ پتھر رکھا ہوا ہے جس پہ ابراہیم علیہ اللہ کھڑے ہوا کھ... کرتے تھے اور بیت اللہ شریف کی جو بنیادیں اس نے اٹھائی ہے اور تعمیر کرتے تھے اس پتھر کو بطور سیڑھی وہ استعمال کیا کرتے تھے تو یہ مبارک پتھر ہے اللہ نے وہاں رکھا ہوا ہے اس کو مقامی ابراہیم کہتے ہیں تو وہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو مسلح بنائے دو رکعت نفل کر کراف پورا ہونے کے بعد انسان وہاں پر نفل پڑھ کے پھر سائی کی طرف جاتا ہے صفا کی طرف چڑھتا ہے اور وہاں سے پھر صحیح شروع کر لیتا ہے صفحہ اور مروہ کے درمیان تو یہ اللہ رب العزت نے فرمائے اور اسی طرح ہم نے عہد کیا ہم نے وعدہ لیا ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام سے اس بات کا کیا انتہ پہرا بھئی کہ آپ دونوں میرے گھر کو صاف کرے احتجا مراد یہ کہ ہم نے حکم دیا کہ اس بیت اللہ کو آپ پاک کریں فاق کس سے کرے یعنی ہر لحاظ سے ظاہری اور باقی لحاظ کس کے لیے تائفین کے لیے وہ لوگ جو طواف کرنے کے لیے آتے ہیں وہ لوگ جو اعتکاف کرنے کے لیے آتے ہیں یہاں وہ رخ کا ان لوگوں کے لیے جو کہ وہ رکا رکو اور سجدہ کرتے ہیں مطلب یہ کو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے بیت اللہ شریف کو صاف ستھرا رکھا کریں کیونکہ اللہ کے کی گھروں کو اللہ کی مدد کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم ہے کیونکہ یہ عبادت گاہیں ہیں اور یہاں ہم پاک ہو کر باہر سے آتے ہیں تو یہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے ہم اللہ کے سامنے کیا کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان دونوں کو حکم دیا کہ وہ اس کو کیا کریں خیال رکھیں صفائی کا ستھرائی کا ٹھیک ہے نا جی یہ بیت اللہ شریف خدمت کی جو ڈیوٹی تھی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سپورٹ کر دی میرے گھر کو اسی طرح یہ آباد رکھیں جی اور پھر حج کے لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا کہ وہ عزن فی الناس بالحج حج کا بھی اعلان کریں وہاں سے اعلان کرے ہر طرف سے ہر قسم سواری سے ہر گاٹی سے لوگ آئیں گے تو اللہ کا حج کریں گے یہی وجہ ہے کہ ہر دنیا کے ہر کونے سے وہاں مسلمان حج کے لیے پہنچا ہوتا ہے ہر قسم ہر نوعیت کے انسان ہر رنگ کا انسان ہر لسان کا انسان زبان بولنے والا وہاں کو ملے گا تو یہ اللہ کے کیا ہے کہ اللہ کا گھر ہے اور روز قیامت تک یہ آباد رہے گا رہے گا وحید قعل ابراہیم مردہ بلاد العامین ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے بیت اللہ شریف کے لیے اور اس علاقے کے لیے تو انشاءاللہ یہ پھر کل پڑھیں گے اللہ رب العزت عزت ہمیں بھی بار بار حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم, ہم سے راضی ہو جائیں